الَّذِينَ قَامُوا حَمَلَ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا فور تو اس انسان سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا اور آپ کیا سمجھے نبی کہ گھاٹی ہے کیا کسی گردن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے ہیں انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے غلام آزاد کرنے کا ثواب اور آقبہ سے کیا مراد ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عقبہ جہنم کے ایک پھسلنے والے پہاڑ کا نام ہے قابل احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ستر درجے ہیں جہنم میں قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سخت گھاٹی داخلے کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے داخل ہو جاؤ پھر اس کا داخلہ بتلایا یہ کہہ کر کہ تمہیں کس نے بتلایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے تو فرمایا غلام آزاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نام کھانا دینا ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نجات اور خیر کی راہوں میں کیوں نہ چلا پھر ہمیں تنبیح کی اور فرمایا تم کیا جانو عقبہ کیا ہے آزادگی ہے گردن یا صدقہ قام فکو رقبت کے ساتھ ہے اسے فکو رقبتاً بھی پڑھا گیا ہے یعنی فعل فعل دونوں قراتوں کا مطلب قریب ایک ہی ہے مسعد احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی گردن چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر عضو کو اس کے ہر ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو سعید اپنے مرجانہ راوی حدیث سے پوچھا کہ کیا تم نے خود ابو حرار رضی اللہ عن کی زبانی یہ حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا ہاں تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ مترف کو بلا لو جب وہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اے مترف جو زین العابدین کے غلام تھے تم اللہ تعالیٰ کے نام پر آزاد ہو بخاری و مسلم نیز ترمیزی و نژائی میں بھی یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ یہ غلام دس ہزار درہم کا خریدا ہوا تھا اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ہڈی کے بدلے اس کی ایک ایک ہڈی جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جو مسلمان عورت کسی مسلمان لونڈی کو آزاد کرے اس کی بھی ایک ایک ہڈی کے بدلے اس کی ایک ایک ہڈی جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے مسند احمد میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنا دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اور جو مسلمان غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کا فدیہ بنا دیتے ہیں اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں مسند احمد اور ابو داود وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جس مسلمان کے تین بچے بلوغت یعنی جوان ہونے سے پہلے مر جائیں اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کریں گے سر نبی داود میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے واسلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی پڑھے اور اس کا قرآن اس کے گھر میں ہو تو کیا وہ کمی زیادتی کرتا ہے ہم نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہمیں سنائے تو آپ نے فرمایا ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک ساتھی کے بارے میں حاضر ہوئے جس نے قتل کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے غلام آزاد کرو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ادو کے بدلے اس کا ایک ایک ادو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے اس مضمون کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں غریب و مسکین کو کھانا کھلاؤ مسرد احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عرابی یعنی دیہاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں نبی نے فرمایا تھوڑے سے الفاظ میں تم نے بہت ساری باتیں پوچھ لی ہیں نسماں آزاد کرو یا رقبہ چھڑاؤ انہوں نے کہا کیا یہ دونوں ایک چیزیں نہیں نبی نے فرمایا نہیں نسماں کی آزادگی کے معنی یہ ہیں کہ تم اکیلے ایک غلام آزاد کرو اور فقو رقبہ کے معنی ہے کہ تھوڑی بہت مدد کرو دودھ والا جانور دودھ پینے کے لیے کسی مسکین کو دینا والم رشتہ دار سے نیک سلوک کرنا یہ ہیں جنت کے کام اگر اس کی تم میں طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھلاؤ پیاسے کو پلاؤ نیکیوں کا حکم کرو برائیوں سے روکو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سوائے بھلائی کے اور نیک بات کے اور کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالو زی مصقبہ کے معنی ہیں بھوک والا جب کھانے کی اشتہا ہو یعنی طلب ہو غرض بھوک کے وقت کا کھلانا اور وہ بھی اسے جو نادان بچہ ہے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو اور ہے بھی اس کا رشتے دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین کو صدقہ دینا اکھیرا ثواب رکھتا ہے اور رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر دلواتا ہے یا ایسے مسکین کو دینا جو خاک آلودہ ہو راستے میں پڑا ہوا ہو گھر در نہ ہو بر بستر نہ ہو بھوکی کی وجہ سے پیٹ زمین سے لگ رہی ہو اپنے گھر سے دور ہو مسافرت میں ہو فقیر مسکین محتاج مقروض مفلس ہو کوئی پرسان حال بھی نہ ہو اہل و عیال والا ہو یہ سب معنی قریب قریب ایک ہی ہیں پھر یہ شخص باوجود ان نیک کاموں کے دل میں ایمان رکھتا ہو ان نیکیوں پر اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا من اراد الآخر الآخر آیا یعنی جو شخص آخرت کا ارادہ رکھے اور اسی کے لیے کوشش کرے اور ہو بھی وہ ایمان والا تو ان کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکور ہے یعنی قابل قدر ہے اور جگہ اللہ نے فرمایا منامل من ذکر او اناخرایا یعنی ایمان والوں میں سے جو مرد و عورت نیک عمل کرے یہ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے حساب روزیاں پائیں گے پھر ان کا اور وصف بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے صدمات سہنے اور ان پر رحم و کرم کرنے کی یہ آپس میں ایک دوسروں کو نصیحت وصیحت کرتے ہیں جیسا کہ سنن ابی داود کی حدیث میں ہے رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ابو داؤت کی حدیث میں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے حق نہ سمجھے وہ ہم میں سے نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور ہماری آیتوں کے جھٹلانے والوں کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے اور سر بند طے بتہ آگ میں جائیں گے جس سے نہ کبھی چھٹکارا ملے گا نہ نجات نہ آرام نہ راحت اس آگ کے دروازے ان پر بند رہیں گے مزید بیان اس سورہ وئی لِ کلّی ہو مزہ میں آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ قطع اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں روشنی ہوگی یعنی جہنم میں نہ سراخ ہوگا نہ کبھی وہاں سے نکلنا ملے گا ابو عمران جونی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی حکم دیں گے ہر سرکش کو ہر ایک شیطان کو اور ہر اس شخص کو جس کی شرارت سے لوگ دنیا میں ڈرتے رہتے تھے لوہے کی زنجیروں سے مضبوط باندھ دیا جائے گا پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا پھر جہنم بند کر دی جائے گی اللہ تعالی کی قسم کبھی ان کے قدم ٹکیں گے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم انہیں کبھی آسمان کی صورت ہی دکھائی نہ دے گی اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی آرام سے ان کی آنکھ لگے گی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم انہیں کبھی کوئی مزے کی چیز کھانے پینے کو ملے گی ہی نہیں سامعین الحمد للہ صورت کی تفسیر مکمل ہوئی